اچھا مسجد میں اسکرین ٹی وی لگانا کیسا ہماری یہاں دارالم ام سے اب بھی یہ فتوا دیا جاتا کہ یہ ناجائز ہے اور ایسا کام مسجد میں نہیں ہونا چاہیے